سے سوال کرتے ہیں کے بارے میں چاند کے بارے میں مل گئی کلیہ مواقع الناسی کہتے وہ لوگوں کے لیے حج وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے ول حج اور حج کے لیے ولیسل بر بھیتا من ہا اور نیکی یہ ہرگز نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ ولا کن البرا منتقا بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے وہطلبیتا میں نے وبا ہا اور تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے و تقل اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ تفلی تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ س... یہ دور جہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہتے ہیں ہم گھر کے دروازے سے جب نکلے تھے تو اس وقت ہمارے پر گراہوں کا بڑا بوجھ تھا حج کر کے جب واپس آتے پھر ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے دیوار پلانگ کے قاتل اللہ قاتل اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں والدو اور زیادتی مت کرو ان اللہ لا ہیب المحدّین یقیناً اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وقت الوحم ہی تو ثقت تموہ ہوں و اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے والفتنہ تو اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے ولاد تو قاتل الحرامی حتیٰ قاتل کمفی اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں ف ان کات ہوں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو کزالی کا جزاء الکافرین کافروں کی جزا ایسی ہی ہے فَإِنْ ہو فَإِنَّ اللہ غَفُورٌ الرحیم پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وقاتل حطیٰ تقن فتنہ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ کوئی بھی نہ رہے وہ یقون دین اللہ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے فعینتا ہو فلاں البان اللہ <الدالمین> اگر وہ بعض آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں الشہر الحرام بشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے والحرمات و قصاص اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں فمن اعتداء علیکم فعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم سو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اسی طرح کی جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے وتق اللہ اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ واعلمو اور جان رکھو ان اللہ مع المتقیین کہ یقین اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرص کرو ولاتلقوا بیدیکم الى التحلقا اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف ڈالو وہ احسنوں اور نیکی کرو ان اللہین یقین اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ عطیم الحجم اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو پورا کرو فرمستی من الحدی پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ کر لو ولا تحلی کو حتیٰ يبلغ الحدی محلہ اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ حتا کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے فمن کان امن کم او اوم سی ففیدیا تم سیا من او سادا او رسخ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو بیماری ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک چیز فدیہ ہے فیدا امن تم تو جب تم امن میں آ جاؤ فمن تبت عابل عمراتی تو تم میں سے جو شخص عمرے سے حج کا فائدہ اٹھائے فمستئی سر من الحدی تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر لے فملم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج وسبعت اذا رجعتم پھر تم میں سے جو آدمی قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں اور سات دن واپس آ کر تلکہ عشرات کاملہ یہ 10۔ ہو گئے مکمل رالی کلی ملم یقن حادل الحرام یہ رخصت اس بندے کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں وہ تق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو و اور جان رکھو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت آداب والا ہے یعنی کہ جو لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے مکہ یا اس کے ارد گرد نہیں رہتے ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ قربانی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ لیں تین دن حج کے دنوں میں اور پھر سات دن واپس آ کر تو یہ قربانی کا بدلہ ہو جائے گا الحج اشور معلومات حج چند معلوم مہینے ہے یہ حج کے مہینے ہیں ذوالحجہ اور ذکا اور شوال یعنی شوال ذکا اور ذوالحجہ ان دنوں میں حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے آج کل تو جدید سہولیات ہیں آسانی سے لوگ پہنچ جاتے ہیں پہلے یہ تقریبا یہ ایام ہوتے تھے حاجیوں کے جانے کے شوال میں وہ سفر شروع کر دیتے تھے الحج اشر معلومات حج کے چند مہینے معلوم ہیں والا جدال حج پھر جو شخص بھی ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فیل ہے نہ نا کوئی نافرمانی اور نہ نا کوئی جھگڑا رفض کہتے ہیں عورتوں کی طرف میں اعلان ہو فَمَا تَفْعَلُوا بِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور زادے راہ لے لو بے شک زادے راہ کی سب سے بہتر چیز سوال سے بچنا ہے وہ یا علی اور مجھ سے ڈرو اے یہ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے کہ حج پر جاتے اور زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے پھر راستے میں لوگوں سے مانگتے پھرتے کہ جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں لہذا ہماری ضیافت کرو جہاں جہاں سے گزرتے لوگوں سے وہ کھانا وغیرہ کھاتے یہ کہا گیا کہ بہتر زاد راہ یہ ہے کہ بندہ سوال سے بچ جائے۔ لیس علیکم جناح ان تمتطبوا فضل من ربکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو فاذا فست من عرفاتن تو جب تم عرفات سے واپس आओ فذكر الله عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو وقل روح كما هداكم اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے فئن کنتم من قبله لمن الظالين یقینا تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے ثم عفيذوا من حيث افاض الناس پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں واستغفروا الله اور اللہ تعالی سے بخشش مانگو ان الله غفور رحيم یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم ہے پھر تم جب اپنے حج کے مناسق حج پورے کر لو اللَّهَ آبَاءَكُمْ أَوْ تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فمین ربا نہ آتی نہ مالا پھر آخرات پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتا ہے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ابین یقول ربا نہ آتی نہ اور میں سے کچھ کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اولا کل نصیب مما کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے بلق اللہ کی ایاام معدودات اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو پہ منت اجلافی یومینی فلا اطما علیہ پھر جو دو دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے پامنتا فلاح اطما علیہ اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے علیمان اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرے اللہ سے ڈرو علم اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی حج مکمل کرنے کے بعد پھر ہیں ایام تشریق قربانی کے بعد اب کوئی آدمی دو دنوں میں یہ کام مکمل کر کے اور واپس آ جائے یعنی گیارہ بارہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی تاخیر کر لے یعنی زیادہ دن تک وہاں پر رکا رہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ حج اس کا تقریبا مکمل ہو چکا ہے نواد وہاں پر پڑنی چاہیے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے ایک حدیث سے استقلال لیتے ہیں جامع ترمزی کے اندر وہ آتی ہے کہ ہاں ایام معلومات ایام معلودات سے مراد یہ ایام تشریق ہے گیارہ بارہ تیرہ الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں دس الحجہ کو کہتے ہیں یوم نہر نو الحجہ کو کہتے ہیں یوم ارافہ آٹھ الحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ یہ دنوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے وبیناس میں یرب کا کولح فلحیات دنیا اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو جن کی بات اچھی لگتی ہے وہ یہ شہید اللّہ علامہ فی کلبی ہی اور وہ اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے وہ ہوا الدالخام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے و ادا طاقل عردی دفیا و نسل اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے فساد کرنے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی وہ اللہ اللہ حب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا و ادا قیرہ اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے درجہ العزت بالاسم تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے فسب ہو جہنم سو اسے جہنم ہی کافی ہے واللم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے ومن ناسم یسرین افسبت امروات اللہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسا کچھ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے واللہ اللہ بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے یا یادینہ في السلم کافا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تبی خطوط شیطان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو ان نہ ادب مبین یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے ف ان ضلل تماجات کم البینات تمہارے اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے حل اللہ ان اللہ دلال من الغمام وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالی آئے اور فرشتے بھی بادلوں کے سائے میں وقوعی الامر اور کام تمام کر دیا جائے و الی اللہ ترجعل امور اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من ایتم بیینہ بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی کم یبدل نعمت اللہ اور جو اللہ تعالی کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے من بعد ما جاءت ہو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو فن اللہ شدید القاب تو یقینا اللہ تعالی سخت سزا والا ہے زیادین کفر الحیات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے خوشنما بنا دی گئی ہے وہ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے وہ اللہ دینہ تقوق یوم حالانکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کیا جنہوں نے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے وَاللَّهُ يَرزُقُ مَن يَشَعُ بِغیرِ اور اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے کانن ناس امت وَاحِدَةً لوگ ایک ہی امت تھے فبعث اللہ اللَّهُ نہ بشری نہ و منظرین پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے و انزل معهم الكتاب بالحق اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری ليحكم بين الناس في ما اختلفوا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم اور اس میں اختلاف انہیں لوگوں نے کیا تھا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی فحد اللہ الدینہ آمنخ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لے آئے اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے اللہ مستقیم اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے ام حزیب تمن تد الجنت متر الطین خلو من قبل کم کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے مستہم الباساء والدراء وزلزلو انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے حتا یقول الرسول والذین معه حتا کہ رسول اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہا انہوں نے کہا متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب ہوگی الا انہ نصر الله قريب خبردار یقینا اللہ کی مدد قریب ہے يسألونك ماذا ينفقون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتاما والمساقین وابن السبیل کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو وہ ما باپ زیادہ قرابت والوں کے لیے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے فما تفعلو من خیر فإن اللہ بھی علیم اور تم جو کوئی بھی نیکی کرو گے تو یقینا اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے۔ قطب علیکم القتال وهو کرہ لكم تم پر لڑنا قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ و عسا ان تکره شیئا وهو خیر لكم اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو۔ و عسا ان تحبوا شیئا وهو شر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے عن الشہر الحرام قتال ان فی وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ان میں لڑنے کے متعلق پوچھتے ہیں قل کہہ دیجئے قتال الفی ہی کبیر اس میں لڑنا بہت بڑا ہے وصد الصبیل اللہ وفرم بھی بل مست الحرام و اخراج منحو اکبر اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا مستد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا ہے بل فتنا تو اکبر قتل اور فتنا قتل سے زیادہ بڑا ہے ولاقات اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتا يردوکم عن دینکم ان استطاعو حتا کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر وہ ایسا کر سکے فمن ارتد منکم عن دينه تو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا فیموت وهو کافر اور وہ کفر کی حالت میں مرا فاولئک حبثت اعمالهم فی الدنیا والاخرا تو ان کے اعمال دنیا اور اخرت میں ضائع ہو گئے و اولئک اصحاب النار وہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیها خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں والله غفور رحیم اور اللہ تعالی خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے یس الونا کا انیل قمری وال میسیری الفیما وہ آپ سے شراب اور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا کچھ فائدہ ہے وہ اصمہما اکبر نقفیما اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے وہ یس النا کا مادہ اور وہ کچھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ بول العفو کہہ دیجئے جو بہترین ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نشانیاں بیان کرتا ہے آیات کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ویسألونک عن الیتاما اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں لهم خیر کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح وہ بہتر ہے وہ انتخالیتم فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں يعلم الْمُفْسِدَ مِنَ المسلح اور اللہ تعالی اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے سے جانتا ہے وَلَو اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم کو مشقت میں تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ جس کسی کی کفالت میں کوئی یتیم تھا تو وہ کیا کرتا کہ اس کا کھانا پینا سب کچھ اس نے علیحدہ کر دیا اور اس میں بڑی دشواری اور مشقت ہو گئی کہ اپنا کھانا علیحدہ اور یتیم جو ہیں کفالت میں ان کے لیے کھانا علیحدہ پکایا جائے ان کے لیے سارا انتظام بندوبست سب کچھ علیحدہ ہو جائے صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں عام یتیموں کا مال کھانے والے نہ بن جائے تو اللہ نے پھر وہ رخصت دے دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم انہیں بالکل علیحدہ ہی کر دو آ, ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے اکٹھے مل کے کھا پی لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے اوپر زیادتی نہ کرو جتنا کا ان کا خرچ ہوتا ہے اتنا کہ مال ان کا لو زیادہ نہ لو ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ولان کی علم شریکاتی حتیٰ, حتی اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ممن ہو جائیں مشرقہ تن اور ممنا لونڈی مشرقہ آزاد عورت سے بہتر ہے ولو اعجبتكم تمہیں اچھی ہی لگے ولاً مشرقی نہ حتٰ اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا ابدرق اور مؤمن غلام مشرق آزادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند ہی ہود نار یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں ہی اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف ہے اپنے حکم سے وہ یہ بین و ہی دن ناصر الحمد اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو یہ شرط ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ مومن موحد ہو یہ نہیں کہ پہلے کسی کافر یا مشرق سے نکاح کر لیا جائے اور بعد میں اس کو مومن موحد بنا لیا جائے یہ ٹھیک نہیں نکاح سے پہلے مومن ہو مرد بھی اور عورت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائے اہل کتاب تو مست ویس الما قان المحید اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل کہہ دیجئے وہ ازن وہ تکلیف ہے یا گندگی ہے فاعتذر النساء فی المحیز تو عورتوں سے حیز میں الہدار ہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں فائدہ تطہرنا تو جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں یعنی غسل کر لیں من مِنْحِيْتُ عَمَارَكُمُ اللَّهُ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے بشک اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں سو اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ و لی انفوسی اور اپنے لیے آگے بھیجو تق اللہ اور اللہ سے ڈرولا اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو ایمانی کم اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ان تبر تک اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو و تصلحو بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے لا یعاخدکم اللہ باللغب فی ایمانکم اللہ تمہاری لغب قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ولیکن یعاخدکم بما قصبت قلوبکم بلکہ اس پر پکڑتا ہے اس پر معاخضہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی نہایت بخشنے والا نہایت بردبار ہے للہم تربس و اربا کی اشور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے ف ان فاو پس اگر وہ لوٹ آئیں رجوع کر لیں فن اللہ غفورحیم یقینا اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا بہت رحم والا ہے طلاق اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں فَإنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے بلطل کا تو ربص نبی ان اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہے طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار حلال کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان اراد و اصلاح اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں ولابروف اور معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جس طرح ان کے اوپر حق ہے ولیجال علیہ دراجہ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے واللہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب کمال حکمت والا ہے